الب اللہ رب المین وصلاۃ وسلام و اعلہ سید المسلین ولا علی وصحبی اجمائن ومن تبعہم الیوم الدین اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن رحیم وما ارسلنا ولاقت في فیق العمۃ رسول علی ابد اللہ وجتا نبت طویت الجالیات داوا سینٹر کے روح رواں ذمہ دار ہمارے قابل احترام شخصیت مولانا مختار مدنی حفظہ اللہ دیگر بزرگوں بھائیوں اسلامی ماؤ اور بہنوں کل کی تین نشستوں میں کتاب جمع الشتاط فیما کتبہ عن الاقوان میں ملاحظات اس کتاب کے مقدمے اور تمیید پر گفتگو ہوئی چونکہ تمہید اور مقدمے کے مشتملات اور مواد موضوع سے متعلق بہت اہمیت کے حامل تھے اس لیے قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی آج جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا ہم ان ملاحظات اور اعتراضات جو اخوان المسلمین کے منہج اور ان کے عقیدہ و فکر میں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے جیسا کہ آپ نے بار بار سنا کہ ہمارے سامنے جو کتاب موجود ہے اس میں پچاس ملاحظات کا تذکرہ کیا گیا ہے بعض ملاحظات تفصیل طلب تھے اور ہیں اس لیے صاحب کتاب نے بھی اس پر قدر مفصل گفتگو کی ہے بعض کا سرسری اور اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے میں بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ جن ملاحظات کی بڑی اہمیت ہے ہم اس پر قدر تفصیل سے تھوڑی اسی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں اور بعض پر مرور کر کے اکتفا کریں اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کی بڑی تنگی ہے لہذا بلا مزید کسی تمید کے میں اصل ملاحظات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مفضول کروں گا سب سے پہلا ملاحظہ پہلا اعتراض جو اخوان المسلمین پر ہے اور ہونا چاہیے اور جیسا کہ میں نے کل کے دروس میں بار بار کہا تھا کہ چند نکات چند اعتراضات اور ان چند میں سے صرف یہ ایک اور اس کے بعد جو دوسرا پیش کیا جا رہا ہے ان دو کی بنیاد پر ایک صاحب ایمان عقیدہ اور ایمان کی اسلام کی حقیقت کو جاننے والا شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اخوان المسلمین کی جماعت ان کا نقطہ نظر منہج وہ منہج حق اور اہل السنہ والجماعت کے مسلمہ اور قابل قبول منہج کے موافق نہیں ہے چنانچہ ملاحظہ فرمائیے ایک مبتدی شخص جو دین کے بنیادی اسباق اور ابتدائی تعلیم سے واقف ہے وہ بھی فوراً اس پر مچل جائے گا کہ یہ بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی چنانچہ شیخ نے آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تصا قادت الاقوان المسلمین میں عربی عبارت نہیں آپ حضرات کے سامنے جو اردو کی کتاب ہے اس میں صفح نمبر سینتالیس سے دیکھیے کہ توحید باری کے میں اخوان المسلمون کے سربراہوں کی کوتا ہی اور ان کا شرک میں واقع ہونا یہ عنوان قائم کیا گیا اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے سلسلے میں اخوان المسلمین کے قائدین اخوان المسلمین کے افراد عام لوگ نہیں قائدین نے بڑا تصاہل برتا اور شرک میں پڑ گئے واقع ہو گئے اب قائدین کہے کہ سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا وہ ہے اس جماعت کے بانی شیخ حسن البنا کہتے ہیں کہ فہذہ مؤسس و حزب الاخوان یہ اخوان کی جماعت حزب اخوان کے مؤسس اور بانی ہیں یعنی حسن البنا یو فی مش حد زینب یہ سیدہ زینب کے مزار پر ان کے مشہد پر حاضر ہوتے ہیں مصر میں یہ بہت مشہور ہے یہاں سالانہ بہت بڑا اجتماع جیسے ہندوستان پاکستان میں ارس وغیرہ منعقد ہوتے ہیں ویسے مصر میں ان کی مشہد پر سالانہ ارس مقرر ہوتا ہے جس کو مشہد سیدہ الزینب کہتے ہیں سیدہ زینب کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ یہ وہ وقر من اوکار شرک شرکل اکبر یہ شیر کے اکبر کا ایک مقام اور ایک اڈا ہے شیر کے اکبر کھلے طور سے یہاں شیر کے اکبر کا ارتقاب ہوتا ہے سیدہ زینب کے مزار پر تو شیخ کہتے ہیں ولم یون کے ری شیر کل اکبر ہوا بجواری شیخ نے ہمارے شیخ اجمل صاحب نے ترجمہ کیا کہ وہاں شیر کے اکبر پر نقیب کرنے نہیں بلکہ حاضری دینے جاتے تھے اس ترجمے میں وہ بات نہیں آ رہی ہے جو مطلب اس کا اصل روح ہے کہ یہاں ان کے سامنے شیخ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کے سامنے شرک ہو رہا ہے وہاں وہ موجود ہے ان کے جوار میں ہو رہا ہے اور یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ دنیا کا کوئی دائی الاحق حقیقت میں جو دای ہے توحید کا اور نبوی دعوت کا علم بردار ہے وہ شرک کو کوئی اس طرح خاموشی سے برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی ایسا برداشت کر رہا ہے وہ صاحب منہج حق ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہی اہل بیدت کا ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہی طریقہ رہا ہے شیخ امام عبد الرحمن بن حسن ابن امام محمد ابن عبدالحاب شیخ محمد عبدالحاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے فرزن انہوں نے اپنے رسانے بیان المحجہ فرد اعلیٰ صاحب لجا اے کے اندر جب خالد اظہری پر رد لکھا انہوں نے خالد اظہری کا رد کیا تو بعض لوگوں نے اس کا دفاع کیا تب آپ نے لکھا یہ خالد کون ہے جس کے دھوکے میں مبتلا ہو آہ. یہاں آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی منہج کی غلطی کے تعلق سے کسی کو ٹوکتے ہیں علماء حق علمائے لدیث جب اس پر لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں تو بعض اصحاب جباؤ دستار عوام چھوڑیے ان پر تنقید کرنے لگتے ہیں یہ کیا ان کے پیچھے پڑے ہمارے ہاں ہمارے یہاں بردرس جو عیسائی سے عیسائیوں سے لی گئی ہے اس پر لوگ گفتگو کرتے ہیں غیر مستنا دعات جو علماء کے سرپرستی سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنے لگے اور وہ مر جائے خلائق بن رہے ہیں ابھی میں نے بعض مدد میں ذکر کیا ہندوستان میں ایک صاحب ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور تھے کسی خبر پرست سے ان کی بحث ہوئی اب ایک مسئلے پر جب ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ مسئلہ جانے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اس پہ موقع پر ویب سائٹ پر جا کر جو ہے اس سوال کا جواب تلاش کیا تو عام آدمی کے سامنے جب دائی کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوا اور وہ دین کے نمائندہ بن کر سامنے آئے تو وہ فصل و ذکر کا عمل کرنے کے لئے ان غیر مستند مفتیاں اور دعا کی طرف کرنے لگے کتنا بڑا نقصان ہے اس کا عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تو اب ایسے ہی کچھ لوگ کسی مسئلے میں مشہور ہو گئے اور وہ مر جائے خلائق بن گئے اب جب ان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے اور منہج صحیح کو جاننے ماننے والے علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سے متنبہ کرتے ہیں ہمارے علماء سلف میں لوگوں نے یہ لکھا کہ کتاب ایسی کتابیں جس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے وہ علماء جن کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے امام احمد بن حنبل امام ابن مدینی اور ایسے بڑے بڑے محدثین اور کبار امہ جو گزرے ہیں وہ سختی سے منع کرتے تھے اہل بیدت کی مجلسوں میں شریک ہونے سے آج ہمارے ہاں لوگ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے، ان کو لائک کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن میں موجود ہے تو حتیہ غذی حدیث تو ان کی مجلس سے آپ ہٹ جاؤ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں ٹٹھا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو ان کی مجلسوں سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ کوئی کسی دوسری مجلس, کسی دوسری ٹاپک پر گفتگو کریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صلف نے اس سے بہت سختی سے منع کیا آج اسی پر عمل کرتے ہوئے سنت پر اور حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں میں ابھی شیک نے بتایا کہ زیادہ تر یہاں دعات اور اہل علم موجود ہے ہاں یہ بات بہت نزاکت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ معاملات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں مہم ہے اگر ہمارا کوئی دائی اس قسم کی قربانی دے کر وہ کسی کا رد کر رہا ہے تو وہ خود ایک قربانی دے رہا ہے ہمیں اس کی اگر وہ صحیح ہے تو اس کی تائید کرنا چاہیے نہ کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے شیخ وہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خالد کون ہے آگے شیخ نے ایک جملہ کہا کہ جس کے دھوکے میں مبتلا ہو کہ اس نے اتوزی اور آج رومیا فی نوح آج آجرومیا یہ کتاب ہے نوح کی اس کی شرح کر دی ہے یعنی کتاب نو کی ایک کتاب کی شرح کی اتوضی کی شرح کی تو تمہارے نزدیک بہت اہم ہو گیا یہ خالد کا جو شیخ محمد نبول کے فرزند بیان کرتے ہوئے رد کر رہے ہیں بہت اچھا اصول اس میں نکل رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس نے بہت بڑی کتاب لکھ دی اس کو فیصل ایوارڈ مل گیا یا فلاں ایوارڈ مل گیا تو ہمارا عام آدمی اس کی اس شہرت کی بنیاد پر اس کو اس فن کا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے جس فن سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور اس اس کو مرجائے خلائق بنا دیا جاتا ہے اور آج کل یہی ہو رہا ہے چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ خالد اس کی شرح آج روزی کی بنیاد پر تم دھوکے میں مبتلا ہو پھر آپ نے لکھا کہ اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے عربی زبان میں ہے کہ لا یم نا یعنی اس کا مفوم یہ ہونا چاہیے ترجمے میں دلیل کی بجائے کہ یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ اسے اس توحید کا علم نہیں ہے جسے لے کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز فرمایا یعنی اگر اس نے کسی کتاب کی بڑی شرح لکھ دی نہ ہوئی کتاب کی گرامر کی کتاب کی یا اور کسی کتاب کی تو کیا یہ عذر کافی ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی توحید کو نہ جانے ہم اور آپ ابتدائی طور پہ جانتے ہیں کہ توحید کا جاننا اللہ رب العالمین کی توحید کو اس کی معرفت کے ساتھ بقدر ضرورت معلوم کرنا ہر مسلمان مرد ہو عورت ہو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کوئی اس سے جہالت کا عذر قیامت کے دن نہیں کر سکتا قبر میں مربک مادینک تقول فی حاضر رجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے سوال ہوگا لہٰذا اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے اب ایک آدمی نو کی کتاب کی تشریحات کر رہا ہے فلاں اور فلاں پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ناواقف ہے اس کے دلائل سے ناواقف ہے اس کو آج فٹ کیجئے کہ اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے تحریک اسلامی چلا رہا ہے بہت بڑے بڑے جو ہے دعوے کر رہے ہیں ہاں شیخ عبد المالک الجزائری کی کتاب سے میں نے ایک واقعہ بہت مرتبہ بیان کیا ہے دروس میں کہ شیخ البانی نے جزائر کے جو وہاں کی تحریکی حرکی شخص کے امیر تھے جن کے پیچھے ملینوں لوگ تھے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کا ماننے والا ہر فالوور ہر جاننے والا آپ کی جماعت اور تنظیم سے وابستہ شخص کیا جانتا ہے اللہ کہاں ہے اس سوال کا جواب جانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جانتے ہوں کہا کہ یہ سیاسی جواب چھوڑیے اور صاف صاف جواب دیجیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب لوگ نہیں جانتے علامہ البانی کے اس سوال اور جواب کو آخر تک پہنچانے سے پہلے الجزائری حفیظ اللہ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ یہ البانی صاحب کیا اشارہ کرنا چاہتے تھے ان سے سوال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک چروہا ایک ایک بکری چرانے والی بچی جو لونڈی تھی اس کو ایک صحابی نے تماشا مارا شرمندہ ہوئے آپ سے پوچھا صحیح مسلم قیدی صاحب جانتے ہیں تو بعد میں اس بچی کو بلوا کر جب آپ نے پوچھا کہ اینا اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا آ... فیس سما آسمان میں آسمان کے اوپر اور کہا میں کون ہوں تالا انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے کہا انتخاب انمنا ف... اسے آزاد کر دیجئے اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے تو اس زمانے کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بچی اللہ کے بارے میں یہ علم رکھتی تھی کہ کہاں ہے اور آج آپ تحریک چلا رہے ہو کئی کئی سال تک اسلام پسندی کا نعرہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہو اور نہ جانے کیا کیا دعوے کرتے ہو اور اللہ کہاں ہے یہ اس کا اس سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا جس سماج میں بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب جب جانتے تھے اللہ تعالی نے اسی سماج کو غلبہ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر آباد حصے پر وہ لوگ غالب آ گئے اسلام کو پھیلا دیا دلوں کو فتح کر لیا اس عقیدے اور اس تربیت کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام کو نافذ کریں گے اقامت کریں گے یہ ان کی دعوت کا بنیاد ہے کہ بنیاد ہے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی اور جس اللہ کا دین ہے اس اللہ کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو خیر خالد کے پاس خالد نے اگر یہ چیزیں لکھی ہیں تو کیا یہ اس بات کا عذر کے لیے کافی ہے یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو نہ جانے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبوز کیا پھر آپ نے لکھا اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہاں جی ہو چکا ہے جملہ کیونکہ اس سے اس سے بڑے عالم اور ماہر, ماہر فن جنہوں نے معقولات میں کئی کتابیں لکھ رکھی ہیں عقلی کتابیں وہ بھی اس سے لا علم تھے جیسے علامہ فخر الدین راضی ابو معشر بلقی وغیرہ بہت جانکار فلسفہ منطق کے تیر اور باریک باریک چیزوں اور نقطوں کو جاننے والے تیر چلانے والے ماہر ہاں انتیس جلدوں میں تفسیر لکھی اور لوگ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیح کلو شہینی لگ تفصیل حالانکہ یہ بھی مبالکہ لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے اور واقعی بہت کچھ دوسری چیزیں ہیں تو کہا اور ان لوگوں نے بھی توحید کے بعد میں غلطی کی بڑی کتابیں لکھی غلطی کی ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آخر وقت میں اس کا اعتراف بھی کیا بعض توبہ بھی کی اور اس خالد کا حال یہ ہے کہ مصریوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بدوی وغیرہ منگڑت بزرگوں کے مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں شیخ احمد البدوی اب یہاں موقع نہیں ہے ہم نے کشپشبہ کے اپنے دروس میں شیخ روحیلی کی یہ تصریحات پیش کی کہ بدوی کے بارے میں جو مشر میں بہت مشہور شخص ہیں ان کا ان کی قبر کو اور ایک مسجد کو ان کے نام سے منصوب کیا گیا دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں بڑے فضائل اور معاملات بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس کی شخصیت پر تاریخ کے غبار چھائے ہوئے پوری طریقے سے تاریخ کی روشنی میں ہے ہی نہیں ان کے بارے میں معلومات لوگوں کو ہے ہی نہیں کون تھے کیا تھے یا تفصیلات معلوم ہو خیر تو اسی لیے شیخ نے شاید یہاں کہا کہ من گھڑت بزرگوں کے مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں لیکن ان پر کوئی نقیر نہیں نہ ہی تحریری اور نہ ہی کلامی ہاں یہ اس بات پر روکیا شیخ محمد بلحاب کے فرزند نے ایسا ہی معاملہ شیخ حسن البنا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کے مزار پر ان کے عرص پر حاضر ہو رہے ہیں وہاں شیر کے اکبر کا ان کی آنکھوں کے سامنے ارتقاب ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہیں بلکہ خاموش کیا آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھی کہیں کہیں شریک ہیں برملہ طور سے ان کا اس کا ارتقاب کر رہے ہیں شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ نے عشاعرہ پر رد کرتے ہوئے کہا یہ خلیل حراس ہوئی ہیں جنہوں نے جن کی ایک شرح القیت الواسطیہ مشہور ہے اور یہ عقیدے کے بڑے عالم تھے پہلے مصر میں پھر بعد میں سعودی عرب میں آ کر انہوں نے تدریس کی عقیدے کی چنانچہ ان کے قول کا ترجمہ آپ کی کتاب میں دیکھیے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہ عشاعرہ سمجھتے ہیں کہ توحید الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت تخلیق و ہے پیدا کرنا ایجاد کرنا عشاعرہ کا ایسا کہنا ہے عشاء عقیدے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ صفات یا ناموں کو مانا جاتا ہے باقی کی تعویل اور تحریف کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے عالم اور ائمہ گزرے ہیں جو اشاریت سے متاثر ہیں موجودہ دور میں ہندوستان کے جو اہناف ہیں وہ برملہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور بعض مجلسوں میں اس کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں کہ وہ عقیدے میں اشاری اور معتریدی ہیں ابو الحسن اشاری کی طرف منصوب یہ فرقہ خود امام ابو الحسن عشاری نے حقیقی طور پر صحیح طریقے پہ ثابت شدہ ان کی کتابیں اس کی ہیں شاہد ہیں کہ اب اس عقیدے سے توبہ کر کے وہ اہل السنّہ والجماء کے عقیدے کی طرف آ اور آج کے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشاری ماتوریدی ہیں یہ کوئی الزام کی بات نہیں ہے ان کا خود کا اعتراف ہے کتابوں میں درج ہے اور ہمارے یہاں لوگ حیرت انگیز طور پر ہمارے یہاں ہندوستان میں یا دوسروں میں جب حنفی اہل الحدیث کا یہ جھگڑا ہوتا ہے تو عقائد سے زیادہ بعض فروئی مسائل میں جو ہے بحث کرتے ہیں جبکہ زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے ہاں یہاں ان کی گمراہی بالکل کھلی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اشارت اہل سنت سے بہت قریب قریب ہے اگر قریب قریب ہے تو آپ کو الگ سے نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی امام و حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد آپ کے عشر عقائد کے خلاف ہے عشاء کے عقائد امام و حنیفہ رحمہ اللہ کے ثابت شدہ آ آ جو ان سے ان سے منصوب یا عقائد ہے اس کے خلاف ہے دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ امام اس امام کو اور یہ امام اس امام کو گمراہ کہہ رہا ہے یہ عجیب تزاد ہے خیر تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ خلیل حراز کی عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو توحید الوحیت کی سب سے بڑی خصوصیت تخلیق و اختراع ایسا مانتے ہیں جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ تخلیق تخلیق پیدا کرنا توحید ربوبیت کی خصوصیت ہے حاضرین سے میں کہوں گا آپ یہ جانتے ہیں ہم لا اللہ پڑھتے ہیں لا الحلہ تو توحید الوحیت ہے بندوں کو اللہ کی عبادت کا جو ربط ہے وہ اس توحید سے جڑا ہوا ہے اسی میں انبیاء اور امتوں کا جھگڑا ہوا توحید روبیت اللہ تعالیٰ کے کاموں سے متعلق ہے پیدا کرنا کائنات کا کے اندر تصرفات کرنا تدبیر کرنا سارے معاملات کو چلانا رسک دینا بارش برسانا زندگی موت دینا بیماری اور شفا اللہ کے جتنے کام ہیں اولاد دینا وغیرہ وغیرہ سب ربوبیت میں آتے ہیں تو کہا کہ تخلیق و اختراع کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے ہاں جبکہ عشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا توحید رولیت کی سب سے اہم خصوصیت ہے جس کا اقرار مشرقین بھی کرتے تھے تخلیق کا اقرار تو مشرقین مکہ بھی کرتے تھے قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے اللہ نے قرآن کہتا ہے تو ربوبیت کو مانتے تھے لیکن گڑبڑ یا گمراہی کہاں تھی ان کی توحید الوہیت میں اور سب سے عظیم توحید توحید الوحیت ہے جو اللہ کو بندوں سے ہم سے آپ سے مطلوب ہے وہ توحید الوحیت ہے وہ ماں خلق الجین ولیس اللہ علیہ سے ظاہر ہے جس کا اہتمام یہ نہیں کر رہے ہیں اشاعرہ اور نہ ہی ان کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر آتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے یہی راز ہے کہ اس جماعت کے بہت سارے لوگ تصوف کی بدعتوں میں ملوث ہیں آپ اگر اہل تصوف کی کتابوں کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کہتے ہیں ایک تو لا وجود الا اللہ والا اور ایک تشریح یا الوہیت کے معنی میں قرآن کی آیات اور احادیث میں جہاں الوہیت کا ذکر آتا ہے وہ پورا زور صرف کرتے ہیں ربوبیت کو ثابت کرنے پر علوہیت کے مقام پر وہ ربوبیت پر زور دیتے ہیں اور جب الوہیت میں اللہ کے اور بندوں کے درمیان توحیدی تعلق کو سمجھا اور سمجھایا ہی نہیں گیا تو اس مقام پر ان کے یہاں بھی شیپ داخل ہو گیا پہلے تصوف کے ہاں اس لیے شیخ کہ شیخ خلیل حراز کہ جب اشاعرا نے یہ کہا کہ توحید الوہیت کی سب سے اہم خصوصیت تخلیق و اختراع ہے جبکہ اس کی خصوصیت یہ نہیں ہے ربویت کی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی اس جماعت کے لوگ بہت سارے لوگ تصوف کی بیدتوں میں ملوث ہیں اور ایسے شرکیہ وسائل کے قائل ہیں جن کا ارتقاب مردہ مشائق کے مزاروں پر کیا جاتا ہے یہ اردو ترجمے میں ہے کہ جو مدفون قبروں میں مدفون مشائخ ہیں ان کی قبروں پر مزاروں پر اس کا ارتقاب کیا جاتا ہے اندرا ازرحت المشائخل مدفونین مقبورین قبروں میں مدفن ہے وہاں ارتقاب کیا جاتا ہے یہ کیوں شیخ نے یہاں نقل کیا آگے جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کے مزار پر شیخ حسن البنا مواصل اخوان المسلمین ہر حاضر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آپ آگے پڑھیے کہ کہتے ہیں کہ بلکہ حسن البنا نے خود شیر کے اکبر کا ارتقاب کیا ہے حسن البنا ہاں وکا امین ہوں شیرک ال اکبر ہی اپنے اس قول میں وہ خود شیر کے اکبر میں واقع ہو گئے مرتکب ہو گئے یہ قول بڑا مشہور ہے آپ دیکھیے کہ اس شعر کو اکثر شیخ ربی نے شیخ احمد نظمی نے اور اس اخان المسلمین پر لکھنے والے اکثر لوگوں نے پیش. یہ ایک شعر اور حسن البنا کا اسے پیش کرنا یہ ان کے عقیدے کا پتہ دیتا ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین عقید توحید کی اہمیت و افادیت اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے دعوت دین اور صحیح منج کو جانتا ہے تو یہ ایک چیز اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے اس کے کافی ہے کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اسے اس مودت اور محبت رکھی جائے ان کے پیچھے چلا جائے شیخ کہہ رہے ہیں کہ حسن المنا نے یہ شعر پیش کیا حاد الحبیب ما الاحباب قد حادر وسامح الق ما فیما قد مزا ہاں فیما قدم, فیما قد مزہ و ہاں عربی والے میں جرا چھوٹ گیا چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ حبیب یہ ہے حبیب مصطفیٰ جو احباب اور دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے حسن البنا کہ مجلس میلاد میں پڑھ رہے ہیں یہ اشار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے درمیان حاضر ہو گئے اور پھر اتنا ہی نہیں یہ خود حضور یہ بر, ہمارے بر بریلمیوں کا جو عقیدہ ہے حاضر ناظر والا آگے کہہ رہے ہیں وسامہ ساما ایغفارا معاف کر دیا شام الکل تمام لوگوں کو معاف کر دیا ماک مزہ جو گنا اور غلطیاں پہلے ہو چکی وہ جرا یہاں عربی والے میں نہیں ہے دوسرے شیر میں ہے کہ جو جاری ہے گنا پہلے کے اور ابھی کے سارے گناہوں کو کس نے معاف کیا شعر کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا کہہ رہے ہیں کہ حسن البنا نے ان اشعار کو جشن میلاد کے موقع پر کہا اور ان اشعار کے اندر گناہوں کی مغفرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ شیرک اکبر ہے بلکہ پہلے مصرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس سے نفیس مجلس میں حاضر ہونے والا عقیدہ بھی کھلا شرکیہ عقیدہ ہے اللہ تعالی کی طرح سمی ماننا ہر جگہ حاضر ماننا ہر ایک کو دیکھنے والا ماننا اور اس سے متعلقہ باتیں جس کی بنیاد پر اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ پکارتے ہیں یا رسول اللہ اور اس عقیدے کو اس عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا کہ اللہ کے رسول بات سن رہے ہیں ہماری مجلس میں حاضر ہیں اہل علم جانتے ہیں مانتے ہیں دلائل موجود ہیں کہ یہ شرک اکبر کی قبیل سے ہے چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اردو ترجمہ ہی پڑھتا ہوں ہمارے پاس موضوع مضمون زیادہ ہے وقت کم ہے چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی فرشتے نبی یا کسی شیخ سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جملہ یاد رکھیں کسی بھی انسان سے مخلوق سے اللہ میں ابن تیمیہ کی عبارت کا مقتضا اور حاصل یہ ہے یہ کہے کہ میرے گناہ بخش دو اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دشمنوں پر میری مدد کرو میرے گناہ معاف کر دو بخش دو یہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی نہیں کہہ سکتا نبی سے فرشتے سے پیغمبر سے ولی سے ہاں کسی بھی شخصیت سے کسی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دو اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو مجھے شفا دے دے دو میرے اہل و عیال کو عافیت میں رکھو یہ اس طرح کی کوئی دعا اور جس نے کسی مخلوق سے کچھ مانگا خواہ وہ کوئی بھی ہو تو وہ مشرق ہوگا یہ واضح ہے توحید کے بنیادی اسباق میں سے ہے کہ جو مانگنا ہے اضاص الطا فس اللہ و ازست فسط بلّیا کا نابود و ایا کو اسی لیے صورت الفاتحہ کا خلاصہ کہا گیا تو اللہ کے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی نبی پیغمبر پیر فقیر فلا اور فلا سے یہ کہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دو میری دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو یا مجھے فلاں فلاں چیز اور آفیت سے نواز دو یہ سارے اختیارات کھلے طور پر صرف اور صرف اللہ کے پاس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اسی جنس سے جس طرح مشرقین یہ اس طرح کی باتیں کہنا غیر اللہ سے مانگنا یہ بالکل اسی قبیل سے ہے اسی قسم سے ہے جیسے مشرقین مکہ فرشتوں انبیاء اور مجسموں کی پرستش کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے اور اسی طرح یہ اس جنس سے ہوگا جسے جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ اور ان کی ماں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہوئے پکارتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلام ان دونوں کے بارے میں وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان کو بھی پکارتے ہیں اور پکارتے ہیں تو اگر کوئی شخص شیخ حسن البنا کا جو شیر ہے سام حلقل ہاں قد مزاق وجرا والا یہ جملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے گناہوں کو بخش دیا یہ مشرقین مکہ نصارہ کے عقیدے کے بالکل مماثل ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ بھائی ابن تعمیہ کے اس قول کو پیش کر کے بلکہ حسن البنا نے تو یہ اقرار بھی کیا کہ وہ خوشافی سلسلے سے منسلک تھے حسافی یا خوشافی جو کہ ایک منہرف صوفی سلسلہ ہے حسن البنا کہتے ہیں کہ میرا دل یہ ان کی عبارت ہے میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میرا دل شیخ سے لگا رہا یہاں تک کہ میں دم, منہور یہ مصر کی ایک بستی کا نام ہے ہاں جہاں ان کا قیام تھا اور پھر یہیں حسا اقوان المسلمین کی بنیاد پڑی ہاں کے اندر ابتدائیہ مدرسۃ المعلمین سے جڑ گیا جہاں پر شیخ کا مزار مسجد اور مدفن ہے جبکہ اس وقت تو وہاں نہیں تھا پھر میں ان کی زیارت کے لیے روزانہ جایا کرتا تھا شیخ کی زیارت کے لیے قبر پر ہاں روزانہ جایا کرتا تھا دمنہور کے اندر اپنے خصافی دوستوں کے ساتھ رہتا تھا اور ہر رات مسجد توبہ کے اندر مجلس ذکر میں حاضر ہوا کرتا تھا یہ صوفیہ کے ہاں جو اس قسم کی مجلسیں اور ذکر کی کہ اجتماعی اہتمام ہوتے ہیں یہ بذات خود بدعات ہیں بدعت اور خرافات ہیں قرآن اور سنت یا سنت کے خلاف ہے ہاں ایک بار میں نے مجلس کے شیخ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ نیک صالح شیخ مسیونی ہیں جو ایک نیک تاجر بھی ہیں میں نے امید ظاہر کی کہ آپ مجھ سے بیت لے لیں گے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے سید عبد الواب کے پاس مقدم رکھیں گے چنانچہ آج تک میں نے کسی دوسرے صوفی سے بیت نہیں کی اور میں صوفیوں کی اصطلاح میں محب کے مقام پر تھا آہ. یہ کون کہہ رہا ہے شیخ حسن البنا مذکرات الدعوہ و دعیا صفہ نمبر تیئیس ہاں ان کی ڈائری اور کیا کہتے ہیں یادداشت پر مشتمل کتاب ہاں اس میں یہ خود شیخ حسن المنا صاحب ذکر کر رہے ہیں تصوف سے ان کا تعلق ہاں اس سے ظاہر ہے اور مزید کہا کہ ذمنہر دمن، کے ایام اور مدرسۃ المعلمین کا زمانہ تصوف و عبادت کے اندر جوش و خروش کا زمانہ تھا عربی میں عبارت ہے کہ الشتغراک ایام الاستغراق فی عاطفت تصوف والعبادہ کہ عبادت کے اندر جذبہ عبادت اور ریاضت کے میں استغراق ڈوب جانے کا زمانہ تھا پھر بلکہ حسن بننا اپنے حسافی دوستوں کے ساتھ ایسے اشعار پڑتے تھے جس سے عقیدہ وحدت الوجود کا پتہ چلتا ہے وحدت الوجود پوری کائنات حقیقت میں اللہ رب العالمین کا وجود ہی ہے یہ دوسری چیزیں جو کائنات پیڑ پہاڑ آسمان زمین آپ ہم دنیا کی جتنی بھی موجودات دکھائی دیتی ہیں یہ اس کا عکس ہے حقیقت نہیں ہے سب اللہ سے نکلی ہے اور سب چیز میں اللہ ہے لہذا کوئی اگر کسی پتھر کو کسی درخت کو کسی شخصیت کو فرون کو یا کسی جانور کو پوچھتا ہے اس کو سید آکا والی یا اللہ مانتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے اننا للہ ہے وہ کسی کی بھی پوجا کیجیے یہ توحید ہے اسی, اس عقیدے کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو اور مخلوق کو الگ مان رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں شرک اور توحید کو پورا برعکس کر دیا اور اگر اللہ کو اور مخلوق کو سب کو ایک ہی مان رہے ہو تو یہ توحید ہے اور اسی لیے یہاں تک جرت و جسارت کی کہ قرآن تو پورا کا پورا شرک سکھاتا ہے یعنی پھر ان کے قول کے مطابق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں ہدایت کی بجائے کتابیں زلالت نازل کی اپنے رسول پر Inna wa inna کوئی مسلمان صاحب ایمان اللہ کا ڈر رکھنے والا اس طرح کی جرت ہمیں اس باتیں کر سکتا ہے زبان سے نکالتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن ان کی کتابوں میں درج ہاں اہل تصوف کی گمراہیاں پڑھیے تو اس سے گھین آئے گی لیکن ہمارے یہاں مشہور شخصیات جنہیں لوگ اپنا قائد پیشوا شیخ سمجھ کر آنکھ بند کے ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس گندگی سے آلودہ ہیں اور لوگ اس کو ایک فضیلت کی بات سمجھتے ہیں آپ غور کیجیے آگے بحثیں آئے گی کہ جہاں آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اخوان المسلمین اور ان کے لے جتنے بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ان کے یہاں خارجی فکر ہے ہاں شیخ نے کل بتایا تھا کہ اسلام کو نقصان یا اسلام کی مخالفت کرنے والے جو بنیادی فرقے ہیں اس میں خارجی کا بھی ذکر کیا اور اہل تصوف کا بھی یہاں یہ بھی گند موجود ہے کہ شیخ کے یہاں جہاں بعد میں خارجیت آئی اس سے پہلے تصوف آیا آہ اور وحدت الوجود کا یہ ان کے طرف سے شیر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کل ودری ودرج مو انکل تمتادن بلو کا کمال اللہ ان حق تہ یہ اردو میں ڈبل تے چھپ گیا ڈبل قاف ہونا چاہیے حق کہ ادم الفصیل و اجمال ترجمہ دیکھیے کہ اس شیر میں جو حسن البنا صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرو اللہ کا ورد کرو قل اللہ اللہ اللہ ہو بولو حکایت اللہ کو کہہ رہا ہوں اگر کل کا مفہول مانے تو قل اللہ ہوگا اہل علم شاید مجھے اسی لیے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ قل اللہ ہو ہاں اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرو اللہ کا وٹ کرو اگر آپ نے اس کی حقیقت کو پا لیا ہاں اس کی حقیقت کو پا لیا تو جان لو کہ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سر طرف ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے میں اکثر شیخ ابن اب العز حنفی رحمہ اللہ کا جملہ اپنے الفاظ میں دوہراتا ہوں کہ ان کے بیان کے مطابق اور صرف انہوں نے نہیں بہت سارے خلف اور سلف کے علماء نے یہ بات اپنے اپنے انداز میں کہی ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حلول و اتحاد کا عقیدہ روئے زمین پر سب سے گھناؤنے شرک اور کفر کی شکل ہے سب سے گھناؤنا شرک سب سے گندا اور کبھی ترین شناعت والا کفر ہے یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ ابن ناب علیہ کہتے ہیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ نے آپ کے اندر حلول کر لیا سوچیے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا تو اللہ نے کہا لقد کفر اللہ لقد کفر اللہدین کالو ان اللہ صلاح تھا کہ ان تسلیس کے قائلین نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے بیٹا بنا لیا ناصوت سے لاہوت ان کے اندر داخل ہو گیا پہلے ناسو سے تعلق کا عالم مادہ سے عالم ظاہر سے اور بعد میں ان کے اندر لاہوتیت آگئی یعنی روحانیت آ یعنی اللہ کا وجود اس میں حلول کر گیا صرف حضرت عیسیٰ میں مانا تو اللہ نے کافر قرار دیا ہم یہاں تو ہر چیز میں مان رہے ہیں تلمسانی اور اہل وحدت الوجود ابن عربی ہوں ابن فارض ہوں ابن سبعین ہو تلمسانی ہوں کتے اور سور کو بھی نوزب اللہ اللہ نوز کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ ہے دیوبند کے مفتی صاحب نے بیان کیا ہمارے ہاں ناندیڑ میں اس کی کلپ آئی تھی ایک اہل حدیث نئے اہل حدیث نوجوان نے سوال کر لیا ناراض ہو گئے اسٹیج پہ بلا کر اسے ڈانٹا غیر مقلدین کو برا بھلا کہنے لگے کہا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے کیا یہ صحیح ہے تو پہلے انہوں نے ڈانٹا غیر مقلدین کو برا بھلا کا پھر اسے بلایا پھر بہت ساری باتیں کہی اور پھر اس نے بچے نے سوال کیا کہ میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس نے انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے ہمارے عدوبندی بریلوی حضرات کے دونوں کے مشترکہ پیر امداد اللہ مہاجر مکی کتابیں مارکیٹ میں ان کی ملتی ہیں وہ وحدت الوجودی عقیدے کے قائل ہے یہاں شیخ حسن البنا بھی اس کے قائل ہیں جو شرک کے حلقوں میں اور صوفیوں کے حلقوں میں مقبول مشرکانہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے واضح طور پر ان کے خط کو دور کر دیتا ہے ندی کے دو کناروں کی طرح جو آپس میں کہیں نہیں ملتے ہاں اہل سنت اور یہ وحدت الوجودی عقیدہ کوئی ایسا فروئی چھوٹا موٹا جھگڑا اختلاف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نظر انداز کیا جائے اور ان سے صلح کر لی جائے ہاں اس عقیدے کے ہوتے ہوئے نبی کی دعوت زندہ رہے ہی نہیں سکتی اسے قابو اسے مانا ہی نہیں جا سکتا چنانچہ کہہ رہے ہیں آخر شخص سے کیسے اس عبارت کو اس کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد شیخ نے تبصرہ کیا کہ آخر اس شخص سے کیسے خیر کی امید کی جا سکتی ہے جو صوفیوں کی گود میں پلا بڑا ہو اور اسی کے چشموں سے سہرابی حاصل کی ہو اب ہم یہ جملہ جب ہندوستانی حلقوں میں کہیں گے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ صوفیوں کو سیدھا سادہ تزکیہ نفس پر عمل کرنے والا روحانیت اور جو ہے عبادات سے جڑا ہوا طبقہ سمجھتا ہے جبکہ یہاں جو تشدد ہے یہاں جو عقیدے کا انحراف ہے یہاں جو شرک اور کفر ہے قرآن و سنت کا جو مذاق اڑایا گیا ہے شریعت کی جو مخالفت کی گئی ہے وہ شاید کہیں نہیں ہو یہ آہ، گویا اسلام دشمن عناصر جو ماضی میں پیدا ہوئے وہ باطنیہ ہوں روافض اور شیعہ ہوں اور دوسرے ان کا ایک ظاہری ایڈیشن ہے تصوف کی شکل میں اور اس کے مختلف سلسلے بہرحال اس کے علاوہ حسن بننا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لمبا لمبا سفر پیدل کیا کرتے تھے جو تقریباً تین گھنٹہ جانے اور تین گھنٹہ آنے میں لگتا تھا اور مقصد مزاروں اور خانقاہوں کی زیارت ہوتا تھا حسن رنا کہتے ہیں کہ دمنور میں اکثر ہم جمعہ کے دن ٹھہرتے اور پھر وہیں قریب میں واقع اولیاء کی کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہم کبھی دسوکی کے مزار کی زیارت کرتے یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے وہاں جسے شیخ محمد اللہ نے جس کے نام کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے دسوکی کی زیارت کرتے چنانچہ اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد ہی پیدل نکل جایا کرتے تھے اور صبح آٹھ بجے تک وہاں پہنچ جاتے کل بیس کلومیٹر کا راستہ ہوتا, ہو, ہوگا جو پیدل تین گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا چنانچہ ہم وہاں زیارت کرتے جمعہ کی نماز پڑھتے پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے عصر کی نماز پڑھتے پھر وہاں پھر وہاں, ہم وہاں سے چل دیتے یہاں تک کہ ہم مغرب کے بعد کچھ دیر بعد دمنور کے واپس آ جاتے اسی طرح ہم کبھی کبھی عزبت النوام کا سفر کرتے یہ جگہ کا نام ہے جہاں کے مقبرے میں شیخ سید سید سنجر آرام فرما ہے سید سنجر سنجری جو کہتے ہیں شا... نسبت کر کے جو کہ حسافیہ سلسلے کے معروف شیخ ہیں ان کے, سل... ان کے, سلا... ان کے سلاح و تقوی کا کا پورے علاقے میں بچتا تھا وہاں بھی ہم پورا دن گزار کر واپس آتے تھے شیخ احمد بن یاہیا نجمی المورید العبیظلال شیخ بہت بڑے محترم شد الربی وغیرہ کے استاذ تھے یہ ہاں وہ کہتے ہیں آخر ہم کال کی... کو نقل کیا ہمارے صاحب کتاب نے کہ آخر میں آخر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسن بننا اور ان کے ساتھیوں کا قبروں اور مزاروں کی اس زیارت سے کیا مقصد ہے کیوں وہ قبروں کا چکر لگا رہے تھے کیوں وہاں پہنچ رہے تھے جہاں لوگ فکروں میں مبتلا ہیں اور ان مزاروں کو کعبہ کی طرح سمجھ رکھا ہے اور ان مزاروں کو کعبہ کی طرف سمجھ رکھا ہے اگر وہاں اللہ کو پکارتے ہوں گے دیکھیے آپ کی کتاب میں ترجمہ میں غیر اللہ ہو گیا ہے کتابت کی غلطی ہے اگر وہاں قبر پہ ادھر توجہ دیجیے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے سمجھ لے پھر عبادت دیکھیے کہ اگر اللہ وہاں پہنچ کر اللہ کو بکار رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں جا کر ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مقام قابل زیادت عجر ہے تبرک کی جگہ ہے کہ یہاں ہم دعا کریں گے تو زیادہ عجر و ثواب اور قبولیت کا امکان ہے تو اس کو کعبہ کی طرح بنا دیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہاں گویا اس کو متبرک مان رہے یہ مشرقین مکہ کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا مان رہے ہیں ان مزاروں کو کعبہ کی طرح سمجھ رکھا ہے اگر وہاں جا کر اللہ کو پکار رہے ہیں غیر اللہ نہیں اللہ کو اور اگر وہاں جا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں یعنی وہ صاحب قبر کو جن قبر جس مزار پر جا رہے ہیں اگر اس کو اللہ کا ہمسر سمجھ رہے ہیں اس کو پکار رہے ہیں اس سے مدد کی یا امداد کی امید رکھ رہے ہیں تو یہ شیر کے اکبر ہوگا یہ اللہ کا ہم سر سمجھ رہے ہیں یہ شرک ہوگا اور مشرکوں کی حالت دیکھ کر مشرکوں کی حالت دیکھ کر یہی آخری بات مناسب لگ رہی ہے کہ یہ مزارات پر اصحاب مزار سے استفادہ استغاثہ استعانہ اور اس قسم کے مقاصد کے لیے جاتے تھے اور یہ سرح طور پر شرک اکبر ہے جو ان جگہوں پر جایا کرتے تھے مشرکین آخر یہ کس وجہ سے پیدل ان مزاروں تک جایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تقرب الا اللہ کا ذریعہ ہے لا تو الرحال الا رحال اللہ صلاح مساجد کے ابتدائی عقیدے کے سبق کو بھی کیا انہوں نے نہیں پڑھا تھا اور جو عقیدے کی ان بنیادوں کو نہیں جانتا کیا وہ دنیا میں اسلام کو قائم کرنے والا اور لوگوں کو اسلام کے راستے پر جنت کے راستے پر چلانے والا ہو سکتا ہے ہمارے دعات اور علماء پہلے غور کریں پھر عوام کو یہ سمجھائیں کہ سوچئے جس کے یہاں خود عقیدے توحید کی بات درست نہیں تھی کیا وہ دین کو اختیار کرنے تبلیغ کرنے اور اس کو قائم کرنے کا علم بردار ہو سکتا ہے وہ کسی کی توحید کسی کے شرک کی کسی کی بدت کی اصلاح کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ حسن بننا اور ان کے ساتھی دو میں سے ایک مقصد کی خاطر جایا کرتے تھے یا تو وہاں دعا کرنے کے لیے اور یہ بھی دت ہے اگر وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ بھی دت ہے ہاں اور یا تو وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے کے لئے جو وہاں قبروں پر جا کے اگر مدفون بزرگوں کو پکار رہے ہیں ان سے استفادے کی امید رکھ رہے ہیں تو یہ شیر کے اکبر ہے یا تو بدت ہے یا شرک اکبر ہے چنانچہ جو بچپن ہی سے اس طرح کی شرکیات و بدعات میں پلا بڑا ہو یہاں ترجمے میں عربی کی عبارت کے حساب سے ایک جملہ چھوٹ گیا کہ بچپن کے ساتھ ساتھ تعلیم علمی کے زمانے میں بھی اپنے طلب علم کے زمانے میں اور بچپن میں اس قسم کے ماحول میں پڑا بڑا ہو اس سے کیسے یہ بعید ہے کہ وہ دعوت اللہ کے میدان میں جب آئے گا وہاں کام کرے گا تو اس سے دور رہا ہوگا یعنی دعوت دینے کے ٹائم وہ اپنے اس بچپن کی پرورش کو اور اس کے اثرات کو فرامش کر کے توحید کی طرف آ جائے گا ان چیزوں کا رد کرے گا یہ کیسے ممکن ہے ہاں بلکہ اپنے مذکرات میں ہاں مذاکرات چھپ گئے آپ کے اس میں غلطی سے مذاکرات میں ان چیزوں کو فخر و مباحت کے طور پر بیان کرنا یعنی شیخ نے یہ خود ذکر کیا ہے حسن البنا نے کہ ہم ایسا ایسا اور ایسے ایسے جو ہے جایا کرتے تھے فلا فلا قبر پہ تین گھنٹے لگا کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا تو اس کو فخر و مباحت کے ساتھ بغیر کسی تردید کے نکیر کے بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اس بات پر ضرورت کرتا ہے کہ انہوں نے اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا ہوگا اگر رجوع کیا ہوتا تو اس پر جو ہے تبصرہ کرتا کہ وہ اس وقت ہماری جو ہے غلطی اور گمراہی کا زمانہ تھا غلط فہمی کا زمانہ تھا اب ہم اس سے طائب ہو چکے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا بلکہ فخر مباحت کے ساتھ ذکر کیا اسی طرح دعوت کے ایام میں جب انہوں نے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی ان امور پر خاموشی اختیار کرنا یہ نہیں کہا انہوں نے کہیں بھی کہ اس طرح قبر پرستی اور یہ چیزیں شریعت کے تقاضوں اور تعلیمات کے خلاف ہے توحید کے خلاف ہے اور وہاں جانے والوں پر کوئی نکیر نہ کرنا یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ اپنے اس شرکیہ عقیدے پر قائم تھے بلکہ ان جگہوں پر جا کر شرک کے علاوہ دوسرے موضوعات پر لیکچر دینا یہ تیسری دلیل ہے وہاں گئے دین کی تعلیم کے نام پر دین کے مختلف مسائل بیان کر رہے ہیں تقریر اور محاذہ پیش کر رہے ہیں لیکن وہاں شرک کا رد نہیں کیا مزار پرستی اور مزاروں پر جو یہ منقرات ہو رہے تھے اس کی تردید نہیں کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس پر راضی ہیں اگر کوئی شخص ابھی ہم نے پڑھا کل کے مقدمے میں اگر کسی شخص کے سامنے منکر چیز ہوتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا تو وہ شیطان اخرس ہے گنگا شیطان ہے اور قرآن و حدیث کے باب میں تعلیمات کی روشنی میں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل گرفت ہے پکڑے جانے کے لائق ہے عذاب دیا جائے گا سب جواب دینا پڑے گا اسے اگر علم ہے طاقت ہے اور پھر بھی خاموش ہے اس کی دلیل کل ہم نے مقدمے میں پڑھی اگر وہ چیزیں ذہن میں ہیں تو یہ صرف ذکر کر دینا کافی ہے ان کے باطل ہونے کی دلیل کے طور پر چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ علاوہ ازی حسن بننا کا صفات باری اب ایک اور بھی چیز دیکھیے ان کی شرکیہ پہلے ایک مزار سیدہ زینب کے یہاں جانا پھر اللہ کے رسول جشن میلاد کے اشعار میں شرکیہ بات کہنا کہ نبی وسلم نے بخش دیا پھر اس کے بعد جو ہے مختلف مزارات پر جانا اور وہاں منکرات میں شریک ہونا وحدت الوجود پر مشتمل اشعار پیش کرنا یہ کافی تھا ابھی اور دیکھیے کہ کریلے پہ نیم اور نیم پر مزید کڑوئی سے کڑوی چیز چڑھتی جا رہی ہے کہ علاوہ ازی حسن بننا کا صفات باری کے بارے میں اہل تفویض کا عقیدہ تھا اہل تفویض یہاں علماء کرام موجود ہیں وہ جانتے ہیں اہل تفویض سے کہتے ہیں جیسے عقیدے کے باب میں اکثر آپ تذکرہ سنتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ہم ایسا نہیں مانتے تو وہ معطلہ کہلاتے ہیں نفات صفات منقرین صفات ہاں یا پھر ایک عمومی تعبیر میں جہمی بن صفوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جہمیاں ان کے اقسام ہیں جہمیا کہلاتے ہیں اور ان کے بالکل برعکس ایک وہ ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ایک وہ ہے جو اللہ کی صفات کو مان کر مخلوق سے تشبیح دیتے ہیں اس کو ممثلہ اور مشبہہ کہتے ہیں تشبیح دینے والے اور مثال دینے والے آج ہمارے یہاں یہ نام استعمال نہیں کیے جاتے لیکن ہمارے سماج میں آج کے دور میں یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں بہت سے لوگ اللہ کی بہت سی ثابت شدہ صفات اور ناموں کا انکار کرتے ہیں یہ عشاء ماتوریدیہ ہمارے یہاں موجود ہیں اہناف کی شکل میں صوفیوں کی شکل میں اللہ عرش پر مستوی ہے اس کا انکار کرنے والے ہمیں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں اتنی ہیں اتنی دلیل ہے بقول اللہ ابن نے ہزار سے یا اس سے زیادہ دلیلیں ہزار, اس کی موجود ہے بہرحال یہ دو گروہ ہیں ایک انکار کرنے والے اور ایک تسبیح دینے والے ان کے بیچ میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا اور اس نے سمجھا کہ بڑا تیر مارا اس نے وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو اسماء و صفات و حدیث میں رسول نے اور اللہ نے بیان کیے ہیں کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم اللہ کے حوالے تفویض مانے سپرد کرنا حوالے کرنا ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور شیخ حسن البنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معانی کی تفویض کریں بہت اچھی طریقے سے علماء تو جانتے ہیں یہ ذہن نشین رہے کہ معانی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں ایک ہے معنی کی تفویز کرنا ایک ہے معنی کو مانتے ہوئے کیفیات کی تفویض کرنا یعنی ہم مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ قرآن نے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے سننے کا کان ہے ہاں اللہ کا یہ قرآن نے ذکر کیا حدیث نے ذکر کیا ہم اس کو مانتے ہیں تو اس کا وہی معنی جو سننا یا ہاتھ کا جو معنی ہوتا ہے ہاتھ ہم وہی کہتے ہیں لیکن وہ کیسے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے حیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لئیسا کمت لئیس ہے وہ سمیر تو جب اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کی صفات کا اس بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے مماثل کوئی نہیں ہے اور چونکہ ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی آلہ ہمارا ذہنی دائرہ کہیں اپنے اپنے مخصوص دائرے سے بڑھ کر سوچ نہیں سکتا ذہن ہمارا اس لیے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے اس لیے کیفیت کو اللہ کے سپورت کرتے ہیں مانا کو نہیں تو یہ اچھی طرح دماغ میں رکھ کے حسن البنہ اور ان کے روفکا ہاں. یعنی جو کہہ جی کہ کے بانی اور ان کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ صفات میں حسن البن صفات باری میں اہل تفویض کا عقیدہ تھا جو کہ سراسر باطل ہے چنانچہ وہ عقائد کے باب میں اپنے رسائل کے اندر لکھتے ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے سلف نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا شیخ حسن البنا کی یہ عبارت کا مفہوم ہے کہ سلف نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا اور ان کے معانی کو اللہ کے سپرد کر دیا یہ ترجمے میں یہ ہے جو ان کی عبارت ہے سکوت و تفویظ و علم ہاض مانی اللہ تبارک و تعالی اسلم اولا بال اتبا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سلف کی رائے خاموشی اختیار کرنا اور ان ناموں اور صفات کے معنی کو اللہ کے علم کو معانی کے علم کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ زیادہ محفوظ ہے اولا بل اتباع اور اتباع کے زیادہ لائق ہے یعنی یہ ماننے کے زیادہ لائق ہے یہ کون کہہ رہا ہے حاضری نی گرامی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ شیخ حسین البنہ کہ رہے ہیں کہ سلف کا یہ عقیدہ ہے اب آگے ملاحظہ فرمائیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس فاسد اور غلط مذہب کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فتح بھائی ایک لمبی عبارت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ بات واضح ہو گئی ثابت ہو گئی کھل گئی کہ انا کولا اہل تفویض کہ اہل تفویض کا قول ہاں اللہدین یزن المتب علیہسن جو ایسا سمجھتے ہیں گمان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں ہاں وہ لسنت والسلف اور سلف کو ماننے والے ہیں یعنی اہل سنت و اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہاں وہ اور تفویض کے قائل ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قول شر و قول اہل البدع والالحاد یہ بدعت اور الحاد بے دینی اختیار کرنے والوں سے بھی زیادہ برا قول ہے ان کا یہ جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہی قول امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے منقول ہے کلام کے صفت کے بارے میں میں اس تفصیل میں جاؤں تو وقت کافی چلا جائے گا لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے کہ اگر کوئی شخص یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا اس سے بھی برا ہے کیونکہ یہ بظاہر ماننے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی موافقت بھی کر رہے ہیں کہ نہ ہم یہ مان رہے ہیں نہ یہ مان رہے ہیں اور انکار کے ساتھ ساتھ اس میں انکار بھی آ گیا اور انکار کے ساتھ ساتھ اللہ پر یہ الزام بھی آ گیا کہ قرآن و حدیث میں ایسی عصما و صفات اور بیانات پیش کیے جو ہمارے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں اور اگر ہم اس کو مانیں گے تو یہ گمراہی ہو جائے گی اس کے معنی اور مطلب کو جو عربی زبان میں جس سے مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور عہد اول کے مسلمانوں کو وکالت شیخ امام عبد العزیز ابن بات شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رات داعلی کلام البنہ امام یہ امام حسن البنا جماعت اسلامی والے ہمارے یہاں امام کہتے ہیں حسن البنا کو کہ اس کلام کو رد کرتے ہوئے جب آپ پر یہ پیش کیا گیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ وقت کے امام تھے ان کے سامنے بتایا گیا کہ یہ حسن البنہ کا یہ قول ہے کہ اہل السنہ و کا طریقہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معانی کی تفویض کرنا اور یہ زیادہ محفوظ ہے اسلم محتاط اور محفوظ طریقہ ہے تو شیخ نے جب یہ سنا تو کہا لئی سل ہاں یہ اسلم نہیں ہے اللہ العمر غیوب کہ صفات کا معاملہ علام الغیوب کے حوالے کر دینا یہ اسلم نہیں ہے کیوں اسلم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اسے بیان کیا ہے اس کی وضاحت قرآن عظیم میں اپنی کتاب کریم میں کی ہے اور اپنے رسول امین کی زبان پر کی ہے اللہ نے کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا اور آپ نے لوگوں کو صحابہ کو اس کی تعلیم دی ولم یوبئی ان اور اس کی کیفیت بیان نہیں کی چنان جب قرآن میں عربی زبان میں ان الفاظ کو بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو اسمی کا ایک معنی ہوتا ہے جو تم عربی زبان میں یہ سمجھتے ہو لیکن سمی کا وہ مطلب جو تم سمجھتے ہو اللہ کے لیے وہ معنی نہیں سمجھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور اگر یہ ماننا گمراہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان کرتا یہ جو میں بات کہتا ہوں ہمارے بعض علماء علامہ وغیرہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے اغاؤ البیاں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے چنان سے وہ کہتے ہیں کہ हाँ. شیخ نواز کا جملہ ابھی باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان و صفات کی کیفیات بیان نہیں کی فلوا جی وہ تصویر تفویض اور علم کیفی لا علم المانی چنان سے ہم پر آپ پر واجب ہے کہ کیفیت کے علم کو اللہ کے سپرد کیا جائے معنی کے علم کو نہیں آپ لوگ سمجھے اس جملے کا مطلب جی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نام اور صفات جو آتے ہیں اس کا مانا ہم مانیں جو عربی زبان میں ہوتا ہے جو ہمارے سلف وغیرہ نے جو تشریح کی ہے لیکن وہ کیسے ہیں اس کو ہم اللہ کے حوالے کریں کیفیت نہیں مانیں گے اس کو اللہ کے حوالے کریں گے مانا کو مانیں گے اس لیے کہ قرآن حدیث نے اسے بیان کیا ہے ید ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ کی وہ تمام اسماء صفات جو قرآن حدیث میں سب کو ہم مانیں گے لیکن کیسے ہم نہیں مانتے نہیں جانتے اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے علم سے باہر ہے اور اس کیفیت کو اللہ نے رسول نے نہیں بتایا چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ولعی سیخ علامہ ابن باس کا کہنا ہے ولی تفویض و مذہب شیخ حسن البنا کی بات کو رد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب سلف یہ ہے ابن نواز نے کہا کہ تفویض کرنا معنی کی تفویض کرنا سلف کا مذہب نہیں ہے بل ہوا مذہب مبتدعن مخالف السلف السوالح بلکہ یہ بدتی مذہب ہے بدتی مذہب ہے جو سلف سالح کے مسلک اور منہج کے خلاف ہے اس مذہب کے خلاف ہے جس پر سلف تھے میرے بھائی ہو جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ ایک دو نکات اور ملاحظات بھی اگر اس ملاحظے کو جو عقیدے اور منہج سے متعلق بنیاد سے تعلق رکھنے والا ہمارے دین کی اصل الاصول توحید ہاں آگے اس کی اس پر کتاب میں بھی آ رہا ہے اس سے متعلق ہے اگر صرف اس ایک ملاحظے کو لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو یہ جاننے اور ماننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ, ہا, کہ جو اخوان المسلمین اور ان کے متعلقہ لوگ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت وال سے الگ ہے منحرف ہے اور ان تمام کے بار علما کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ان بہتر فرقوں میں سے ہیں جو جہنم کے راستے پر ہے گمراہی کے اعتبار سے مثلاً منہج کے اعتبار سے اہل سنا وال جماع کے ناجی فرقے کے طریقے پر نہیں ہے قرآن اور صحابہ حدیث اور صحابہ کے طریقے پر بالکل نہیں ہے آگے ملاحظہ فرمائیں کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ح... معاف کیجئے ہاں کہ شیخ ابن باز والا عربی اور اردو کی وجہ سے یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے شیخ عبدالدین باز حسن البلہ کا جو کیا اس کے بعد کہتے ہیں اور یقیناً حسن البلہ کا عقیدہ توحید کے اندر کو تاہی کرنے یہ جو تسامح اور ان کی کوتاہی ہے اس کا اور شیر کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے ان کے پیروکاروں پر شروع سے لے کر آج تک بہت برا اثر پڑا ہے یہ آپ کے اردو کے الفاظ ہیں یعنی مقصود یہ ہے عبارت میں بھی عربی میں بھی یہی بات کہی یعنی عربی کی عبارت ہے کہ حسن البنّہ کے اس تصاہل اور اس بدعقیدگی یا انحراف کا اثر ان کے متبعین اور ان کے ماننے والوں پر بھی گہرے طور سے پڑا چنانچہ حسن حسن بننا کے بعد مرشد ان کے ایک مرشد عمر تلمسانی یہاں تیسرے لکھا ہوا ہے اردو میں عربی میں نہیں ہے یہ ہاں ان کے مرشد عمر تلمسانی اپنی کتاب شہید المحراب کے اندر کہتے ہیں شہید المحراب ان کی کتاب ہے عمر تلمسانی مصر کے حسن البنہ کے بعد ایک اخوان المسلمین کے مرجع اور مرشد ان کے قائد وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے میں اس رائے کا قائل ہوں غور سے ملاحظہ فرمائے کہ میں اس رائے کا قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ ہر حال میں اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو آپ کے پاس اس مقصد سے آتا ہے قرآن نے کہا کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس استغفار کرنے تو آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے تو یہ مرشد عمر تلمسانی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں لہذا ارانی امیلو ہاں آ, میری رائے میں اس طرف میں اعلان رکھتا ہوں اس رائے کو جو, جو, جو رائے یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردہ ہر وہ شخص جو آپ کی کشادہ بارگاہ میں آتا ہے اور آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس کی بخشش ہوتی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ کہہ رہے ہیں زندہ حالت میں بھی رسول اللہ علیہ سلام یہ کرتے تھے اور مرنے کے وفات کے بعد بھی وہ یقول اسی طریقے سے عمر تالمسانی یہ بھی کہتا ہے اس کا یہ فرمانا ہے کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اولیاء کی کرامات کا قائل ہو فلا دایا تشدد پھر نکیر اللہ معیا اتقر کرامات الاولیا جو امبیا کرام کی کرامات کا عقیدہ رکھتا ہو قائل ہو عقیدہ رکھتا ہو اس پر تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جو اولیاء کی کرامات کا قائل ہو اور ان کی قبروں پر جا کر التجا کرتا ہو اپنا بچاؤ طلب کرتا ہو یہاں بھی ترجمے میں ایک جملہ چھوٹ گیا کہ اور سخت حالات میں ان سے دعا کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو شدائد اور تکالیف جب آ جائیں تو یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والوں سے اولیا سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں مشکل کشائی کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے یا ان سے مانگ سکتے ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے عمر تلمسانی کہتے ہیں کہ ان پر ایسے شخص پر بہت زیادہ نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کرامات اولیا مجزاتے انبیاء کے دلائل میں سے ہیں یعنی اگر کوئی کھلے طور سے شرک کر رہا ہے تو اس پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کھلے طور سے سلفیت کو اختیار کر رہا ہے تو اس پر سخت نکیر کی ضرورت ہے یہ قوس میں لگا دیجئے آج کل سوشل میڈیا میں جتنے اخوانی ہے وہ یہی کرتے ہیں شرک پر چپ ہم. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں ہندوستان میں کہ اگر سعودی عرب سے خبر آ جائے کہ وہاں شاہی خاندان کا کوئی آدمی کسی بدنہم گلی سے گزر گیا تو وہ صحیح ہے یا غلط اسلام خطرے میں پورا ہنگامہ مچ جاتا ہے شور ولنے لگتا ہے اسلام خطرے میں اور دوسرے مقامات پر جو ان کے چہیتے منظور نظر ہیں ان کے ہم نواں ہیں آگے یہ آ رہی ہے بات کہ ان کا ماننے والا ہے تو شیر کبھی معاف اور اگر ان کا مخالف ہے تو اگر دائیں کروٹ پہلے دائیں, دائیں کروٹ کے بجائے بائیں کروٹ لیٹ گیا تو اسلام خطرے میں ہاں آداب نوم کو اگر اس نے تھوڑا سا ادھر آگے پیچھے کر دیا تو بہت بڑا جرم ہو گیا ناقابل معافی تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ اثر پڑا اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اب سوچئے ہم نے ابھی مقدمے میں کل کے پڑھا وہ سامنے رکھیے کہ اگر ایک شخص کے سامنے بدت ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے کیا وہ اہل حق میں سے ہو سکتا ہے اہل حق کی علامت یہ ہے کہ ہاتھ سے زبان سے دل سے نقیر کریں باطل چیزوں پر موصف اولیاء اور ان سے محبت کے ضمن میں مزید کلام کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ترپن پر دیکھیے کہ یہاں معاملہ شروع سے لے کر آخر تک ذوق کا ہے اور اسی میں اس ضمن میں سختی برتنے والوں سے کہوں گا کہ نقیر کرنے میں ذرا آسانی سے کام لو ہاؤن کا لفظ ہے نرمی برتو ہاں بہت سختی مت برتو یہ اہل عدیظ کو رائے دے رہے ہاں قبر پرستی قبر پرستوں لوگوں کے بارے میں نرمی برتو ہاں یہاں کوئی شرک بت پرستی اور الہاد نہیں ہے یہ جو کام کر رہے ہیں نا قبروں کے پاس نہیں ہوتا ہے کہہ رہے ہیں ہاں ان کا جملہ ہے کہ اگر کوئی قبروں پر اس قسم کی مبالغہ آرائی اور منقرات کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ ان کے ایک بڑے مرشد کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شرک نہیں ہے وسنیت بت پرستی نہیں ہے اور نہ ہی بےدینی اور الہاد ہے یہ ان کی کتاب شاہد المیراب صفہ نمبر وغیرہ کا حوالہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کتنی سنگین اور شدید بات ہے یہ کوئی معمولی چلتے پھرتے آدمی کی بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی شخص کہہ دے کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہوگا یہ جماعت کا اور ان کا فکر کا فکرہ نہیں ہے شیخ حسن البنا بانی ہے جماعت عمر تل جو مرشد جماعت ہیں پھر کہہ رہے ہیں آگے محمد, محمد سعید ہوا یہ سعید ہوا یہ بھی ان کے ایک بہت مشہور رہے ہیں وہ کہتے ہیں اخبار المسلمین کی جماعت کے اندر مفکیر کی حیثیت رکھتے ہیں کو دانشور مفکیر کی حیثیت مانی جاتی ہے ان کی ہاں اپنی کتاب تربیت ان روحیہ کے اندر وہ لکھتے ہیں آہ کہ رفائی سلسلے والوں پر ملاحظہ فرمائے کہ رفائی سلسلے والوں پر کہا گیا آہ اللہ کی کرامت رہی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ایک شیشے کا لفظ انہوں نے کیا عربی میں شیش ہے شیش عربی میں شیشے کو نہیں بولتے یہاں غلطی ہو گئی ہاں کہ شیشے کے بجائے اس کو لوہے کی سیخ وہ کباب وباب بھوننے کے لیے لگاتے ہیں نا جس پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو لوہے کی جو سیخ ہی کہتے ہیں تو اس کو شیش کہتے ہیں تو یہ سعید ہوا کہہ رہے ہیں ریفائی سلسلہ احمد رفائی کے ماننے والے ایک تصوف کا مشہور سلسلہ ہے اور بڑا غلو کیا گیا اس میں بڑی گمراہیاں ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ ہوں hmm. دیکھیے یہ سیاسی مزاج ہوتا ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں آدمی جیتا ہے وہاں کی پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کی غلط باتوں کی بھی کچھ تائید اور چاپلوسی کی جائے تاکہ وہ ہمیں ووٹ دیویں ہمارا ساتھ دیویں تو یہ وہ مزاج ہے یہ دین کا مزاج نہیں ہے منہج سلف نہیں ہے یہ قرآن سنت کی دعوت کا نہیں ہے دعوت دینے والا غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور سیاست کرنے والا شخص غلطیوں کی تائید کر کے اپنے آپ اس میں گلاتا ملتا ہے یہ وہی سے کہہ رہے کہ وہ رفائی سلسلے والوں پر اللہ کی کرامت رہی ہے کہ ان میں سے ایک شخص لوہے کی سلاخ یعنی سیخ یا تلوار سے اپنی پشت میں پشت میں مارتا ہے پیٹ پر اس کو گھوپتا ہے ہاں اور جو سینے کی طرف نکل جاتی ہے وہ سیخ اور لوہے کی سلاخ جو ہے باہر آ جاتی ہے ہاں پھر اسے کھینچ لیتا ہے ہاں اور کوئی زخم نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں یہ کون کہہ رہا ہے سعید ہوا مرشید اخوان المسلمین جب یہ اقلیت پسندی پر آتے ہیں تو متضلا کو پیچھے چھوڑتے ہیں میں ہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں متضلا اقلیت پسندی عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے اس اقلیت پر جماعت اسلامی مولانا مودودی حسن البنّہ یا ان کے روفقا کو دیکھیے صحیح صحیح ثابت شدہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو رد کر دیا قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دی جس پر غیروں کو اعتراض ہوا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو کیا ضرورت تھی آپ کو جو سمجھ میں نہیں آیا آپ خاموش رہے آ, اگر کوئی یہاں بہت سارے مختلف فنون کے انجینئرس اور جانکار لوگ موجود ہیں آ, کیا آپ جو باریکیاں اس فن کی جانتے ہیں یہاں سب لوگ سمجھتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو کہہ دوں کہ نہیں یہ کمپیوٹر اور یہ سارے کام بیکار ہے غلط ہے میں نہیں مانتا تو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے بلکہ ضبو بالم یعیت بھائی علم یہی حال ان کا تھا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا آپ غیر مسلم کو جواب نہیں دے پائے تو وہ غلط کیسے ہو گیا آپ کو نہیں سمجھنا ہے نا کیا مسلمانوں میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اسلام کی ہر بات موجات کرامات ان کی توجیحات سائنسی جواب سب معلوم ہے معلوم ہوگا تب مانو گے اگر ایسا ہی ہے تو نیوٹن اور کیا نام ہے آئنسٹائن پر لوگ ایمان لاتے ہیں انبیاء پر نہیں لاتے وہ ہر چیز کو تجربہ گاہ میں ثابت کر کے تھیوری کو قانون بناتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا بن گیا تھیوری سے لا بن گیا ہاں اور ایسا کر کے اگر آپ نے مانا تو آپ نے ایمان نہیں لایا خیر یہ ایمان بالغیب کی باتیں بات لمبی ہو جائے گی ہم آ, آ, واپس آتے ہیں کہ شہید ہوا یہ کہہ رہا ہے میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا رد کر رہے ہیں اور پٹانے کے لیے ہا, اپنی دعوت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ رفاعی لوگوں کے بارے میں ان کی بے وقوفانہ بات کو قرامت ظاہر کر رہے ہیں شوبدہ بازی ہاں اللہ میمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا مشرقین اور کفار اور اہل کتاب بھی اس قسم کی شوبدہ بازی اور سحر و جادو کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت اہم بات ہے اگر اس کو آپ دلیل مان لیں تو پھر دجال پر بھی ایمان لانا جائز ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے کیونکہ دجال بھی بہت ساری اس قسم کی سحر انگیز چیزوں کا اور کرام بظاہر کرامت کا یا خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے گا یہ اللہ تعالی کی جانب سے بطور آزمائش ہوگا تو یہ جس چیز کا اہل علم نے عقیدہ حقیقی صحیحہ اور توحید کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کر کے جس چیز کو ہمارے علماء اور قبار ایما نے جس کا دفاع کیا تھا یہ اس کا دروازہ کھول رہے ہیں یہ بریلوی دیوبندی اور دوسرے مشرقین جو قبر پرستی کی تائید کے لیے اس قسم کی جھوٹی حکایتوں اور واقعات کو بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مضامین کے بالکل خلاف ہوتی ہے ان میں اور ان میں فرق کیا رہا ایک طرف اقل اقلیت پسندی میں یہ انتہائی غلو کر جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مضامین کا رد کرتے ہیں اور دوسری طرف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رفائی سلسلے کے لوگوں پر اللہ کا یہ کرم رہا اب اگر کوئی بھی رفایت کی طرف نسبت کر کے آ کے کسی شعبے کا مظاہرہ کرے تو اخوان المسلمین والے کہیں گے کہ یہ اللہ کا اس پر کرم ہے اور یہ اس کی کرامت ہے ایمان لے آئیں گے ان کے کہنے کے مطابق کوئی اصول اور ضابطہ تو بنا ہی نہیں ہاں سیریا کے اندر اقوام المسلمین کے مرشد مصطفیٰ سبائی اشعار پڑتے ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں یاسا قزان نحول طب الحرم اے جو ہے سواری کو ہانکنے والے حرم اور اللہ کے گھر کی طرف وہ نقو طیبہ طبعی سید الامم اور طیبہ یعنی مدینہ کی طرف سید الامم کا امم کا ارادہ کر کے دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے صبائی بڑے عالم مانے جاتے ہیں مرجع مانے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرم کی طرف سفر کر کا ارادہ کرنے والے اپنی سواری کو اونٹ کو ہاکنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبوی نہیں روز نبوی قبر نبوی لاتو شکد الرحال مساجد کے ہمارے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے کہ تین مساجد کے علاوہ سفر نہیں اگر کوئی مسجد نبوی کا مدینہ کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے کرتا ہے تو غلط ہے مسجد نبوی کی نیت سے کرتا ہے تو فضیلت ہے ان حدیثوں کی روح. مدینہ جانے کے بعد زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ مستحب ہے اجر و صحب کا باعث ہے اس میں بھی مبالغہ اور کثرت سے اہل علم نے منع کیا دلائل کی بنیاد پر وہ ملاحظہ کرائیں باریک بات ہاں آج ہمارے یہاں بہت سارے جاہلوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص اگر مدینہ نہ جا کر حج کرنے جائے اور حج کر کے آ جائے تب بھی حج ہو جائے گا تو اس کو یہ بات ہزم ہی نہیں ہوگی ہمارے یہاں نعتوں میں پتہ نہیں کیوں لوگ مدینے کے سفر میں نم رنجیدہ سنجیدہ رہتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں رنجیدہ رنجیدہ نم دیدا مکہ کے سفر میں کیوں نہیں ہوتے ہاں تو یہ حیرت انگیز بات ہے نا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور ہمارے یہاں بھی ایک سلسلہ چلا ہے نادگوئی گوئی کا ہاں یہ بھی آگے آپ ایک ملاحظہ پڑھیں گے کہ اخوان المسلمین کے ہاں نغمات اور ترنم مشرقین اور اہل بدت کا یہ وتیرہ ہے اہل سننا کا یہ طریقہ نہیں ہے دینداری کا مظاہرہ ذکر و اذکار ہے یہاں اور سنت کے مطابق ذکر و اذکار اللہ کا ذکر ہے چنانچہ شیخ نے یہ اشار پڑھے میں آپ اردو ترجمہ دیکھ میں عربی کہوں گا اور دیر ہو جائے گی کہ اے اٹوں کو بیت اللہ اونٹوں احسان سواری کا اونٹ سواری کے سواری اس پر سفر کے لیے سوار ہوتے ہیں جہاں کہتے ہیں اے اونٹوں کو بیت اللہ اور حرم کی طرف آنکنے والے اور مدینہ طیبہ کی طرف سید الد الم کو چاہتے ہوئے یعنی اس طرف آپ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کے لیے اگر تمہارا جانا مختار نبی کی طرف نفل ہے ہاں یہ شیر ہے ان سائی کا نیل نہ اگر تمہاری یہ کوشش تمہاری یہ ساہ اور کوشش جدوجہد جو سفر میں برت رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کی طرف یہ کوشش کرنا اگر تمہارے لیے یہ نفل ہے تو فسا, فسعی فسعی مثلی فرض ان دا ضلع تو ذیل ہیم یعنی ارباب عظیمت کے نزدیک میری کوشش کرنا اللہ کے نبی کی قبر کی طرف جانے کے لیے یہ تو فرض ہے آپ کا اگر نفل ہے تو میرا فرض ہے ہاں تیسرا شیر اے میرے آقا اے اللہ کے حبیب میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اپنی بیماری کی شکایت, شکایت لے کر یہ شیر ہے کہ یا سیدی یا حبیب اللہ جی الہ اعتاب بابک میں آپ کے دروازے کی چوکھٹ پر آیا ہوں اتب دروازے کی چوکھٹ کو بولتے ہیں آتاب اس کی جمع تو چوکھٹوں پر آیا ہوں کس لیے آیا ہوں اشکل بر سقمی جس میں میں اپنی بیماری سے برابری اور شفا صحت مندی کا کی شکایت لے کر آیا ہوں میرے آقا میرے بدن میں میرے بدن کو بیماری نے اس طرح گھر کر لیا ہے کہ میں شدت مرض سے بے چین ہوں اور سو نہیں سکتا نیند کا سرمہ نہیں لگا سکتا یہ گویا عربی کے اشار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ کی طرف سفر کرنے والے کو مخاطب مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان چیزوں سے کی طلب کی جا رہی ہے بیماری سے شفا اور کرم و احسان جو اللہ تعالی کا خاصہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیر کے اکبر ہے ہاں میرے آقا, آ, اخوانی سربراہوں کی توحید و شرک کے باب میں تصاہلی اور کوتاہی کی وجہ سے ان کے پیروکاروں پر اس کا برا اثر پڑا ہے حتیٰ کہ جن لوگوں نے شروع ہی سے توحید کا درس لیا وہ بھی اخوانی منہج کو اپنانے کے بعد ان کے سربراہوں سے دلی محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اس معاملے کے سلسلے میں ت, تنازل کا شکار نظر آتے ہیں ہمارے بعض ایسے حضرات جو اپنے آپ کو سلفی ارہل حدیث کہتے تھے جماعت اسلامی اور ان لوگوں سے جب وابستہ ہوئے تو وہ بھی اہل حدیث کے منہج اور ان کے عقیدے کی شدت اور قوت کو, پر کو جو ہے للکار لگے ان پر نقد و تنقید کے تیر چلانے لگے ہم. یہ ان کے اثرات ہوئے یہ ابھی اذان میں کتنا وقت باقی ہے شیخ بیس منٹ ہے تو وقفہ کر دوں اس میں یہاں چائے پیتے یہ ذرا سے خلاف ادب نہیں لگتا بسم اللہ دو منٹ کے لیے رک جاتے ہیں نے گفتگو اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کان کا ذکر کیا اور اس کا تذکرہ نہیں ملتا بہت دنوں تک میں بھی یہ کہتا رہا ابھی حال ہی میں میں نے شیخ سے یہ عرض کیا کہ ہمارے بعض سلف کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا سننا دیکھنا سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ اس کا تذکرہ روایتوں میں حدیثوں میں موجود ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں بےگا بلا, بلا تمسیل و بلا تشبی کے یہ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے یہ اچھی چیز ہے عقیدے کی ایک چیز شیخ کو محسوس ہوئی اور ہم اس کا مراجہ کر لیں گے مزید آپ حضرات کو بھی میں بتا رہا ہوں یہ اہل علم کے یہاں اگر اس قسم کی, کی کوئی خطا لغزش ہوتی ہے خاص طور سے عقیدے میں تو بلا تاخیر اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اس کا مراجہ کرنا چاہیے یہ ہمارا اہل سنت وال کا منحج ہے اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیخ حسن البنا نے قبر پرستی کی ایک بنیاد ڈالی اب اس کے آگے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ہاں, یہ آپ کو سلسلہ وار اپنے بانی کی گمراہ ان کے متبعین میں نظر آئے گی مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام پر نقیر کی احادیث پر نقیر کی جن چیزوں پر انہوں نے گمراہی اختیار کی اہل سنت وال کے عقیدے کے خلاف تو آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی والے جو ان کو امام کی طرح مانتے ہیں وہ ان کی ان گمراہیوں پر ویسے ہی اسی لکیر کو پیٹتے چلے آ رہے ہیں اس کی اصلاح وہ قبول ہی نہیں کرتے یہ ایک ان کا الگ ملاحظہ ہے ولا اور برا کا اور تعصب کا معاملہ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں بارک اللہ فیق اشیخ ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اخوانی سربراہوں کے توحید کے بعد میں یہ جو تصاہلی ہوئی اس کا نتیجہ بعد والوں پر بھی پڑا اور ایسے لوگوں پر بھی کچھ لوگ دھوکہ کھا کے سلفی ہوتے ہوئے اہل الحدیث ہوتے ہوئے جماعت اسلامی یا المسلمین سے وابستہ ہو گئے ہندوستان میں اس کی کہانی تھوڑی تفصیل طلب ہے کسی موقع سے کسی مجلس میں میں بیان کروں گا کہ جماعت اہل حدیث جب انتشار کا شکار ہوئی تو بہت سارے اہل حدیثوں نے اس کو ایک پلیٹ فارم اپنا ہم منہج سمجھ کر قبول کر کے اس کا ساتھ دیا اور حقیقت میں اس کو بہت تقویت پہنچائی مسعد عالم نظوی مولانا عبدالغفار رہمانی اور ایسے بہت بڑے بڑے علما ہندوستان پاکستان کے ان کے ساتھ لگ گئے ان کو بڑی طاقت بھی آگے بڑھایا اس میں سے ایک بڑی تعداد واپس بھی آئی عبید اللہ کشمیری جیسے لوگ شیخ عبدالغفار رحمانی صاحب آ, انہوں نے رجوع کیا توبہ کی لمبے عرصے کے بعد اور جانا ہے کہ یہ منہج اور فکر کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ ہیں دکھاوا ہے اسلامی حکومت کا حقیقت میں یہ ان کا منشا بھی ہے ابھی آپ آگے ملاحظات میں پڑھیں گے کہ ایک طرف تو ہم خوارش پر نقد کرتے ہیں جو انی لکملہ کہتے ہیں دیکھیے وہ آگے کی بات ہم وہاں تفصیل میں جا سکے نہ کہ خوارش پر ہم نقد کرتے ہیں انی لکم علیہ کہ صلف کے منہج کے برخلاف وہ چلتے ہیں تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ مبلم یحق بیمان انضر اللہ علائی کا امل کافروں سے استدلال کرتے ہوئے یہ تو کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. لیکن جب ان کو کہیں قوت اقتدار ملتا ہے تو ان کے مرشدین کے اقوال ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حرریت کو ترجیح دیتے ہیں ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں اسلامی حکومت نہیں حرریت چلے گی تو یہ خوارج سے بھی گئے گزرے ہیں ان کا نعرہ ہے اسلامی حکومت مقصود نہیں ہے یہ گویا سیاسی پارٹیوں کی طرح ہے کہ منشور کچھ چھاپا جائے مقصود کچھ اور رکھا جائے کرسی کی طلب ہو آ, آ, آ, ان کے تعامل سے پوری تاریخ سے یہی ظاہر ہوتا ہے چنانچہ سے آگے ہم بڑھتے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل کچھ دلیل پیش کر رہے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بعد کے کچھ لوگوں نے ان کے اثرات کو قبول کیا اور توحید کے بارے میں نرمی اور مداحت اختیار کی آ, سب سے پہلی بات انہوں نے پیش کی کہ جب کتاب وقفات ما کتاب ان فقط فقت یہ ایک کتاب تھی کتاب الدوعات فقط یہ جاسم محمد کی ایک کتاب ہے یہ جاسی محمد نے جو کتاب لکھی یہ اخوانیوں کے دفاع میں لکھی ہاں اس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اخوانیوں کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں مطلب ان کے دفاع کرنے کی کوشش کی گئی ان کی غلطیوں کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جواب میں محمد سیف العازمی محمد سیف العازمی نے کتاب لکھی وقفات مہا کتاب دعات فقط لازمی وقانفی ہے اب اس کتاب میں میں اردو علی کتاب سے پڑھوں کہ جس کے اندر اس کتاب میں ان بہت سے شرکیہ اعمال سے ڈرایا گیا تھا آگاہ کیا گیا تھا جن کے اندر اخوانی سربراہ واقع ہو چکے ہیں ہم. اس وقت اخوانیوں نے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اخوانیوں نے اس کتاب کو بدنام کرنے میں اپنی اڑی چوٹی کا زور لگا دیا پورا جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی خبر ہوتی ہے تو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ سرگرم ہوتے ہیں ہاں میڈیا جیسے عالمی میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلم میڈیا روافظ اور ان کے دمچلوں کے ہاتھ میں ہاں اپنی پوری طاقت لگا دی اور ان لوگوں کو بھی مشکوک بنا کر پیش کیا جنہوں نے اس کتاب کو تقسیم کیا اس کتاب کو چھاپنے اور باٹنے والوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا ہاں ان لوگوں کے خلاف اقوام نے مختلف قسم کی تلفیقات بےحدہ اور چکنی چپڑی جھوٹی باتیں ہاں ان کے بارے میں مشہور کی اور یہی حزبیت اور گروہ بندی کی نحوست اور خطرہ ہے کہ یہ حق سے روکتے ہیں آپ دیکھیے کہ ایک غلط چیز کی نشاندہی اہل حق اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں وقفات کتاب لکھ کر بتایا کہ بھائی ان لوگوں نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں تو اب اس غلطی کا دفاع اور اس حق کو رد کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف اجتماعی طور سے ایک ماحول بنا کر پورے کے پورے کود پڑتے ہیں اس معاملے میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہاں صرف انہوں نے یہ نکیر کی کہ یہ حق سے روکتے ہیں اس میں دیکھیے کہ غلط کی تائید کر رہے ہیں ہم مکلف ہیں ابھی کل پڑا امر بل معروف اور نہیں انل المنکر کا یہ نہیں امر بن اور نہیں انل معروف کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو بدنام کر رہے ہیں اور جو غلط کر رہے ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں شیتانی کام ہے جب آدمی کا منحج بگڑتا ہے تو عمل بھی الٹ جاتا ہے اقل پلٹ جاتی ہے صحیح کو غلط غلط کو صحیح بدات خرافات اور منہج منحرف کی ایک, ایک بری بات یا نتیجہ برا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے یہاں معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف اب جب وہ حکم دیتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو بدت کو مانتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنے کی تائید کر رہے ہیں پورا دیوبند اور ان کے لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں جو جس بدت کو وہ دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں جس سنت کو وہ نہیں مانتے اس کا رد کر رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طریقے سے وہ دین کے کام کے نام پر دین کی مخالفت کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے نام پر دین کا رد کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری بات جو لوگ اخوانیوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں انہوں نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک بار بار اخوانی دقاترا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دفتور ہاں پی ایچ ڈی کی صلاحیت ہاں ان کے پاس ایک مشکوک شخص آیا جو شرکیہ عمل کرتا تھا ہم. واضح تھا کہ وہ شرکیہ عمل کرتا ہے میں نے اس پر نکیر کرنا چاہا اس کی شرکیہ چیز کو رد کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا دفتور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہم. منع کر دیا ایسا مت کیجئے کیوں اس طرح سے لوگ متنفر ہو جائیں گے ہاں اور اس طرح کی دیگر واحت قسموں کی دلیلوں کے ذریعے مجھے روک دیا گیا انتہائی گھٹیا باتیں کر کے کہا کہ نہیں دیکھیے توحید کی دعوت دینے سے روک رہے ہیں کہ اس سے لوگ متنفر ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت والے ہیں یہ انبیاء کرام سے زیادہ بہتر طریقہ ہے ان کے پاس اگر نبیوں کا طریقہ آپ صحیح مانتے ہو تو یہ طریقہ غلط ماننا پڑے گا ہاں آئیے سنتے ہیں دور حاضر کے امام اہل سنت شیخ عبد العزیز باز رحمہ اللہ کے کلام کو کہ آپ اخوان المسلمین پر کس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں شنان سے فرماتے ہیں ملاحظہ کیجیے اخوانی تحریک پر خاص خاص اہل علم تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں توحید بار تعالیٰ کی طرف دعوت میں اور شرک و بداد پر نقیر کے باب میں کوئی نشاد نہیں پایا جاتا اس سلسلے میں ان کے یہاں سرگرمی نہیں ہے صرف یہی ایک بات ان کی دعوت کے منہاج نبوت پر نہ ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے ہاں ان کے یہاں کچھ ایسے اسالیب اسلوب اور طریقے پائے جاتے ہیں جن سے دعوت دین اور عقیدہ صحیحہ کی طرف رہنمائی میں کمی کا احساس ہوتا ہے اس میں نقش معلوم ہوتا ہے اور یہ شیخ ابن باز کی بڑی محتاط اور پیاری عبارت ہے بہت مہذب انداز ہے علمی انداز ہے ہم. اس لیے اقوام مسلم جماعت کے لئے مناسب ہے کہ وہ سلف دعوت کا اہتمام کریں سلف کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کریں آپ کی دعوت سلفی طریقے پر نہیں ہے یعنی توحید بار تعالیٰ کی طرف دعوت دیں قبر پرستی مردوں سے تعلق بنانا ان سے استقاضہ کرنے پر نکیر کریں جس طرح کے لوگ حسین یا بدوی کی قبر پر کر رہے ہیں حسین یا بدوی مصر میں یہ بڑے مشہور ہیں ان کی قبر پر کریں ضرور تو آپ, اپ وہاں آپ کے ارد گرد میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں مصر میں تو آپ اس کی نکیر کریں اس سے منع کریں اس بارے میں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو پیش کریں ضروری ہے کہ ان کے یہاں توحید و شرک جیسے اصول کا اہتمام ہو کیونکہ لا الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اصل دین ہے اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بلایا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امبیا نے اپنی اپنی قوموں کو پہلی بنیادی اور آخری دعوت جو دی وہ توحید ہی ہے لا الہ اللہ کہ دنیا میں آؤ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو اختیار کر کے دین میں داخل ہو دنیا سے جاؤ تو جنت میں جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ پر مرنا ضروری ہے اسی لیے بہت سے اہل علم اخوانیوں پر نقد کرتے ہیں کہ ان کے یہاں دعوت توحید کے سلسلے میں نہ کوئی نشاط و حرکت ہے اور نہ ہی اس میں اخلاص اور شرک و بداعت پر خاموشی ہے توحید کے سلسلے میں چپی خاموشی اور شرک شرک کے بارے میں جو ہے خاموشی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں نشاط نہیں ہے توحید کے بارے میں تو پھر آپ بتائیے کہ کون سے دین کے دین کی اقامت کی بات کرتے ہیں انعقیم الدین والا تطف اللہ تعالی نے نوح ابراہیم عیسا موسا محمد علیہ السلاد کو جو سور شورہ کی آیت یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس کو تحریکی آیت بولتے ہیں یہ بھی عجیب اتفاق ان کے ہاں بڑی تقسیم ہے آیت کو تحریکی کہا یہ تحریقی آیت ہے کیا انعقیم الدین والا تطف دین قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ تو میں اکثر سوال کرتا ہوں ادین جو انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین قائم کرو تو وہ کون سا دین ہے وہ دین جس میں شرک ہے وہ دین جس میں غیر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مانا جاتا ہے سیدہ زینب کا مزار اور دوسرے اولیاء اللہ کے مزار پر نکیر جانے والوں سے نکیر نہ کی جائے وہ الوجود کو مانا جائے اس دین کو مٹانے کے لیے یہ ہم بھی آئے تھے اس کو مٹائیں گے تو حقیقی دین قائم ہوگا اور آپ جس کو مٹانے ہم بھی آئے تھے اس کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام قائم کر رہے ہیں لوگوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اس سے بڑا فریب کیا ہو سکتا ہے ہاں کیا کہہ کہا رہے کہا کہ جس کی وجہ سے جاہیلوں کو مزید موقع ملتا ہے جو کہ شیر کے اکبر سے منہ پھیرنے جیسا ہے اسی طرح اہل علم ان پر اس سے بھی نقد کرتے ہیں کہ یہ سنت اور حدیث شریف کا اہتمام نہیں کرتے شیخیم نے باز رحمہ اللہ کی عبارت کا ہی حصہ ہے توحید جو دین کی بنیاد ہے اور پھر سنت جو روح ہے جس سے پورا دین جڑا ہوا ہے اس کا اہتمام بھی نہیں ہے حدیثوں کا اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ عالم اسلام عالم عرب میں اخوان المسلمین ہو یا ہندوستان پاکستان کی جماعت اسلامی ہو اور ان کے لوگ ڈاکٹر اسرار اور فنا اور فنا ان کے یہاں حدیثوں کا اہتمام ہے ہی نہیں جاہل ہیں حدیثوں سے فن حدیث سے امران ابوالا مودوی صاحب ڈاکٹر عبد الوت کو منکر حدیث کو جواب دینے گئے اور جماعت اسلامی والے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے مولانا مودی صاحب جو ہے منکر حدیث نہیں تھے منکری نے منکری نے منقیر حدیث کا تو جواب دیا انہوں نے وہ جواب دینے گئے اس فن کے تھے نہیں خود بھی جو ہے بہت سارے گڑھوں اور کھڈوں میں کود پڑے اور انہوں نے جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے جماعت اسلامی کا کوئی ان کے ماننے والا شخص ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی کی کہا حدیثیں ذوقی ہوتی ہیں اب ذوقی ہے ایک آدمی جو ہے اس کو اپنے ذوق سے صحیح اور ضعیف سمجھ سکتا ہے محدثین کے اصول کی ضرورت نہیں ہے تو اب کسی کی سمجھ میں عذاب قبر نہیں آیا اس کو رد کر دیا کسی کی سمجھ میں اللہ کے رسول جادو والی حدیث نہیں آئی اس کو رد کر دیا کسی کی سمجھ میں جو ہے اللہ کے رسول کے بعض معجزات کی نہیں آئی حتع عیسیٰ خود حضرت مولانا مودودی صاحب نے حت موسع صلاح وسلام حضرت سلمان علیہ صلاح وسلام سے متعلق بخاری مسلم کی حدیثوں کو رد کر دیا صلاح کضبات کی حدیث کو رد کر دیا ہاں تو ایک تلوار دے دی اندھی لوگوں کے ہاتھ میں جو قتل عام کرتا پھر رہا ہے سنت کا تو اس کا بھی اہتمام نہیں ہے سنت کے علوم کا علم نہیں ہے اس جہالت کی وجہ سے یہاں انکارے حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور ان کی تحریروں اور ان کی تقریروں اور تصریحات سے منکرین حدیث کو بڑی تقویت ملتی ہے آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کی تفسیر کا نام ہمارے ہاں بہت سارے سازا لوہ ہاں اور نوجوان قسم کے لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ یہ اچھی ہیں لیکن اچھی ہونے کے ساتھ سچی ہوں ضروری نہیں ہے ان کے یہاں ایسی بہت سی چیزیں ملے گی جتنا وہ قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں میرے علم کے مطابق اس سے زیادہ حدیثوں کو رد کرتے ہیں آپ پڑھیے تدبر قرآن بعض محققین نے لکھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ چالیس حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے پورے قرآن کی تفسیر میں کچھ لوگ بڑے فریفتہ ہیں ابارہ ادب اور فنا اور فنا اور جتنی حدیثوں سے استدلال ہے اس سے ڈبل بلکہ اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کا رد کیا گیا हा? تو یہاں حدیثوں حدیث شریف کا اہتمام ہے اور جن احکام شرعیہ پر صلاف صالحین تھے ان کا خیال نہیں کرتے ہاں یہ شیخ ابن نے باز رہے اللہ کا یہ قول اگر اس قول کو بھی ہم لوگ اچھی طریقے سے گہرائی سے سادہ سادہ جو بیان کیا انہوں نے اچھا گہرائی سے سمجھ لیں تو اخوان المسلمین کے متعلق ہمارے جو ملاحظات ہیں وہ کافی کچھ اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا شیخ صالح الفجانہ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جی دو تین منٹ یہ ایک آخری عبارت اس وقت ہم اپنے ملک میں کچھ مشکوک اجنبی افکار کی آہٹ سن رہے ہیں جو دعوت کے نام پر مختلف جماعتوں کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں جیسے اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت وغیرہ وغیرہ. ان سب کا مقصد ایک ہے وہ یہ کہ دعوت توحید کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لینا یہ دور سے نظر آتے ہیں بظاہر اصلاح کی کام کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہاں جانکار حضرات جانتے ہیں اور ان کے بعض جگہوں پر ان کے یہ مقاصد کچھ نہ کچھ کھل جاتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نشانہ سلفی دعوت ہے اور اس معاملے میں ان کو باہر کے لوگوں سے مسلم دشمن عناصر کی طرف سے تقویت اور طاقت حاصل ہے ان کے خفیہ مراسم آج مبرہ ہو چکے ہیں ان کو ان کی طرف سے جو ہے جو تعاون اور مدد ملتا ہے خاص طور سے سلفی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اہل نظر سے آج مخفی نہیں رہا احباب گرامی قدر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو اس سے خیر کی امید کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر توحید باری کے کے سلسلے کے کباب میں خلل پایا جاتا ہو اور شرک و بداد کے باب میں کوتاہی اور تساہل ہو مشرقین اور بیدتیوں سے بھائی چارہ ہو انبیاء اور اصول کے منہج سے انحراف پایا جاتا ہو وہ منہج توحید کے بارے توحید باری کی دعوت اور ترک شرک پر قائم ہو اس کے بعد شیخ نے عدلہ کی ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ اس کی یہ جو بات بیان کی گئی سوچیے کہ ایک جماعت جو ہے وہ شرک کو تائید کرتی ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے اس کو قوت دیتی ہے اس کی نکیر کرنے پر نقیر کرتی ہے تو کو بیان نہیں کرتی بلکہ جانتے نہیں ہیں خود شرک میں ملوث ہیں بدات و خرافات کی تائید کر رہے ہیں حدیثوں کو جانتے نہیں ہیں تو بتائیے کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں کس کی تربیت کر رہے ہیں کس اسلام کو اقامت کرنے والے ہیں یہ ایک ملاحظہ میں ایسا مانتا ہوں میرا عتیدہ یہ ہے کہ اگر اس ایک ملاحظے پر ہمارے نوجوان غور کر لیں تو وہ اخوان المسلمین کی دعوے کرنے والی چمکدار دعوت سے اور دھوکے سے وہ جو ہے متاثر ہو کر فریب نہیں کھائیں گے انشاءاللہ ہماری بات نماز کے بعد جاری رہے گی اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے علم سے نوازے عمل کی توفیق دے اور اخلاصہ فرمائیں